أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدِيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودًا قَالَ مَا خَطُبُكُمَا قَالَ تَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَلاهُما ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي فَقالَ رَبِّي إِنِّي نَمَاءٌ أَنزَلْت إِلَيَّ مِن خَيْرٍ فَقِير فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى قالت إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قالت إحداهما يا أبد استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن, على أن تأجرني ثماني حجج فإن أدمنت عشرًا فمنع فإن أدمنت عشرًا فمنعك وما أريد أن أشقى عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك ایم الاجلین فلا عدوان علی والله علی ما نقول وکیل قرآن پاک نے کچھ واقعات کے ذمن میں کچھ دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے اور اس دعا کی ایک خاص تاثیر بھی ہے اگر اس دعا کو اس کام کے لیے اس نیت کے لیے اس نیت سے پڑھا جائے لیکن اس کو سمجھنے کے لیے اس کا پورا واقعہ اگر انسان کے سامنے ہو تو وہ زیادہ بہتر طریقے کے ساتھ وہ دعا کر سکتا ہے اپنے مسائل کے حل کے لیے اور اللہ جل شاہ کی خصوصی رحمتوں کو متوجہ کرنے کے لیے بعض مسائل انسان کی زندگی میں ایسے آتے ہیں جو اس کو ایسے لگتا ہے جیسے پھنسے ہوئے مسائل ہیں کسی طرف نہیں ہو رہے مجھے بہت ساری مستورات کی جانب سے پرچیاں جو آتی رہتی ہیں اس کے اندر خاص طور پر کچھ مسائل کے لیے دعا کا ذکر ہوتا ہے تو میں نے سوچا کہ آج آپ کے سامنے ایک ایسی دعا رکھوں اور اپنے پورے سیاق و سباق کے ساتھ رکھوں جو پورا واقعہ ہے قرآن پاک میں اس کے ساتھ رکھوں اور پھر آپ اس یقین کے ساتھ جب اس دعا کو کریں تو یہ دعا جو ہے یہ اللہ جل شاہ اس کے ذریعے سے یہ سکھائی اس لیے گئی ہیں کہ لوگ ان الفاظ میں مجھ سے مانگیں اللہ نے الفاظ خود بتائے ہیں کہ ان الفاظ میں مجھ سے مانگو تو میں عطا کرتا ہوں اور اس کا پورا واقعہ بھی اس کے لئے ذکر کرتا ہے اس میں جو دعا ہے اصل جس کو جو میرا مقصود ہے اس وقت آپ کے سامنے وہ ہے رب بھی ان نیلما انضل تو علیہم ان خیر انفقیر علیہ السلام کی دعا ہے اس دعا کا جو پس منظر ہے اس کا جو پورا واقعہ ہے اور یہ کن مقاصد کے لیے خاص طور پر بڑی تیر بہدف ہے بڑی مجرب ہے اس پر آج انشاءاللہ گفتگو ہوگی موس علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ بڑے جریر القدر اور ارالعزم انبیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے یہ وہ نبی ہیں جن کا قرآن پاک میں سب سے زیادہ تذکرہ ہوا ہے قرآن کے اٹھائیس سپاروں میں موسا علیہ السلام کا ذکر آتا ہے ہر مثلاً یوسف علیہ السّلام کا ذکر صرف سورہ یوسف میں آتا ہے اس کے آگے آگے کہیں پر پھر اس واقعے کا ذکر نہیں ہے پورے قرآن میں آپ دیکھ لیں لیکن موسا علیہ السلام کا ذکر اٹھائیس سپاہوں میں جہاں بجا ہر جگہ اس... کسی نہ کسی حوالے سے ان کا ذکر آتا ہے یہ جو واقعہ اس وقت یہاں پر ہمارے سامنے ہے یہ وہ وقت ہے کہ جب وہ گئے تھے اپنے وطن سے وہ نکل گئے تھے اور پھر دوبارہ وہ ایک دفعہ اپنے وطن جا رہے تھے واپس تو اس وقت چونکہ بیچ سے میں بات شروع کر رہا ہوں بات پھر لمبی ہو جائے گی وہاں انہوں نے دیکھا کہ دو بندے آپس میں لڑ رہے ہیں یہ پچھلی آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اس سے جو ذرا سی پچھلی آیتیں یہ وہی ہے کہ فاس بحافل مدینت خاف ترکب کہ وہ پھر شہر کے اندر چونکہ فرعون کے, کے ظلم و ستم کی وجہ سے نکلے تھے تو اس لیے اب ان کا خیال یہ تھا کہ لوگ بھول بھال گئے ہوں گے کافی عرصہ انہوں باہر گزارا اب وہ خاموشی کے ساتھ دوبارہ مصر میں داخل ہو رہے تھے فلسطین چلے گئے تھے کچھ وقت وہاں گزارا تھا تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ دو بندے آپس میں لڑ رہے ہیں دو کی لڑائی ہو رہی ایک جو تھا وہ قبتی تھا قبتی یہ فرعون کی قوم تھی اور ایک بنی اسرائیل میں سے تھا جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی تو موسیٰ علیہ السلام سے رجول ریلان کے الفاظ ہیں کہ دو بندوں کو دیکھا جو آپ تھا اور ایک ان کا دشمن تھا ایک ان کی بنی اسرائیل کا تھا جو ان کی اپنا بندہ تھا اور ایک دشمن تھا جو فرعون آل فرعون میں سے یا قبطیوں میں سے تھا تو فسطی منشی آتی ہے تو جو اسرائیل کا بندہ تھا اس نے مدد مانگی موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ مجھ پہ ظلم کر رہا ہے یہ مجھے مار رہا ہے مجھے پیٹ رہا ہے تو آپ میری مدد کریں تو موسیٰ علیہ السلام گئے اور انہوں نے اس کو چھڑاتے ہوئے اس وہ جو ظالم تھا جو مار رہا تھا اس کو ایک فوکز ہو اس میں ایک مکہ مارا اور جب مکہ مارا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کا مکہ تھا وہ بندہ مر گیا فقبہ علی تو یہ آپ نے ایک اردو کا محاورہ سنا ہوگا جلال موسوی کہتے ہیں جلال موسوی موسی علیہ السلام کا جلال بہت مشہور ہے اور یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو انبیاء کا اس کیفیت کے ساتھ جو اقدام ہوتا ہے وہ بڑا سخت ہوتا ہے یعنی اس کی وہ عام انسانی قوت نہیں ہوتی اس کے اندر اس کے اندر ایک خاص قسم کی ان کے جلال کی وجہ سے اللہ جلشانوں کی قدرت اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے اور علامہ نور شاہ کشمیری نے فرمایا کہ اگر یہ مکہ وہ آسمانوں پر یا زمین پر ہی مار دیتے تو ساتوں آسمان اور ساتیں زمین پاش پاش ہو جاتے یہ جو مصعل السلام نے اس بندے کو مظلوم سمجھتے ہوئے اس کی دادرسی کرتے ہوئے ظالم سے اس کو چھڑاتے ہوئے اس کو مکہ مارا تو مر گیا فقدہ عالیہ تو قالحاظ امین علیہ شیخ اور مصعل السلام اس کو مارنا تو چاہتے نہیں تھے کہ یہ تو غلط ہو گیا اور اس کے بعد وہ وہ بہر البات پھیل گئی اور اس کے نتیجے میں بیچ کے سارے واقعات کو سکپ کرتا ہوں اس طرف آتا ہوں جہاں اصل بات ہے جہاں سے تو علیہ السلام وہاں سے نکل آئے نکل آئے اور قرآن کہتا ہے کہ وہ پھر مدین کی طرف چل پڑے اور علما توجہ تلقا مدینہ تو مدین ایک علاقہ ہے تھا اس زمانے کے اندر اردن کے آس پاس اور یہ اردن سارا ارض شام ہے جو قرآن میں جو شام آتا ہے یا ہماری احادیث میں جو عرض شام جو آتا ہے یہ اس وقت جغرافیہ کے اعتبار سے پانچ ملکوں پر مشتمل ہے جس کے اندر موجودہ فلسطین ہے موجودہ شام ہے جس کو سیریا کہتے ہیں اور عرب اس کو سوریا بھی کہتے ہیں اور اس کے اندر جارڈن ہے اردن جس کو کہتے ہیں اس کے اندر لبنان ہے اور اس کے اندر اسرائیل ہے یہ جو موجودہ پانچ ملکوں میں یہ تقسیم ہے یہ سارا کا سارا قدیم شام ہے تو مدین کی طرف یہ چل پڑے ہوئے توجہ قا مدینہ اور قالآ اور کہا کہ انشاءاللہ اللہ تعالی مجھے سیدھے رستے پتا نہیں تھا میں کہاں جا رہا ہوں اللہ تعالی پہ توکل کر کے اللہ تعالی کے چل پڑے ہیں اور جا رہے ہیں یہاں یہ گئے ہیں تو ایک چشمے پر ان کا جانا ہوا ہے مدین کے اندر ایک چشمے پر پہنچے ہیں تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ اس چشمے کے اوپر اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں جس طرح پرانے زمانے میں ہوتا تھا زندگی چشموں کے گر گھومتی تھی جہاں چشمے ہوتے تھے لوگ وہاں جا کے آباد ہو جاتے تھے چشموں کی ملکیت بھی ہوا کرتی تھی جس کا چشمہ ہوتا تھا اس کی مرضی ہوتی تھی کس کو پانی پی... پینے دیتا ہے پلانے دیتا ہے کس کو نہیں پلانے دیتا تو وہاں انہوں نے دیکھا لوگ پانی پلا رہے ہیں اور وہیں پر انہوں انہیں و... وجد امدون عطینی تضوان وہاں انہوں نے دو لڑکیوں کو دیکھا جو وہاں پر کھڑی بھی تھی انہیں اسی چشمے کے اوپر موسیٰ علیہ السلام نے دو عورتوں کو اور انہوں نے اپنی بکریاں تذودان انہوں نے اپنی بکریاں روکی بھی تھیں اور ایک کونے کے اندر کھڑی بھی تھیں تو موسا علیہ السلام نے ان سے پوچھا کالما ختم و تم لوگوں کا کیا مسئلہ ہے تم دونوں کیوں اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتی تو انہوں نے کہا کہ قولتا لا کو لتا وہ ابونا شیخ خن کبیر دو باتیں کہیں کہا, کہا یا رش ہے چشمے کے اوپر اور ہم اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتی جب تک کہ یہ چرواہے باقی ماندہ مرد اپنے جانور لے کر چلے نہ جائیں یہاں سے پھر ہم جا کر اپنا پانی ان کو جا کر پلا سکتی ہیں یہ جو بچیاں تھیں لڑکیاں تھیں دونوں یہ ایک اور پیغمبر کی بیٹیاں تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی بعض روایات میں ایک, ل... ایک نام اور بھی آتا کہ یہ ان کی بہرحال وہ تھی اور مشہور قول حضرت شعیب کا ہی ہے کہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ ہم اس لیے پانی نہیں پلا سکتی کہ رش ہے یہاں سے مفسرین چونکہ قرآن سے احکامات کا استعمال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں باوجود دو, دو چیزیں ہیں ایک یہ ہے کہ کسی خاتون کو اگر آپ مشکل میں دیکھیں تو اس سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو کیا مشکل درپیش یہ پردے کے احکامات کے خلاف نہیں مثلا آپ دیکھتے ہوں گے کہ حج پر یا عمرے پر آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات خواتین بچھڑ جاتی ہیں تو بہت سارے نیک لوگ اور بچھڑی ہوئی خواتین کو ادھر ادھر دیکھتے ہیں لیکن ان سے پوچھتے نہیں ہیں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں کس کو ڈھونڈ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے مشکل کے اندر ہو کہیں پر بھی ہو تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کو دیکھا کہ وہ اپنے جانوروں کے ساتھ ایک کونے کے اندر کھڑی ہوئی ہے اور پانی نہیں پلاتی تو جا کے پوچھ لیا کہ آپ کیوں نہیں پانی پلاتی ہیں اپنے جانوروں کو تو انہوں نے کہا کہ جب تک پانی چرواہے جب تک اپنے جانور لے نہیں جاتے تو ہم نہیں پلا سکتی وہ ابو نہ شیخ کبیر دوسری بات یہ کہا کہ ہمارے والد جو ہیں وہ شیخ کبیر بڑی عمر کے بزرگ ہیں بڑی عمر کے آدمی ہیں یعنی وہ نہیں آ سکتے اپنے اپنے باہر نکلنے کی وجہ بیان کی کہ ہم اس لیے بکریاں لے کر یہاں پر آنے پر مجبور ہوئی ہیں کہ وہ ابو نا شعیخن کبیر کہ یہ کام تو ہمارے گھر کے مردوں کا تھا اصولاً لیکن ہمارے گھر کے اندر ایسا کوئی مرد نہیں ہے جو کہ یہ والا کام یہ کام کر سکے بکریوں کو پانی پلا سکے اس لیے ہم یہاں پر آئیں فصما موس علیہ السلام نے پانی پلا ان سے ان کے جانور لے لیے اور لے جا کر ان بکریوں کو پانی پلایا غل اور بکریاں ان کے حوالے کر دی وہ اس کو لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑی موس علیہ السلام سائی کے اندر واپس آئے اور پھر چھاؤں کے اندر غلط کہتے ہیں چھاؤں کو چھاؤں میں واپس آئے اور دعا کی رب بھی ان لما انزل تلیہ من خیر فقیر کہ اے اللہ ربی اے اللہ ان لما انزل تلیہ من خیرن یا تو میری جانب جو بھی خیر اتارے تو میں اس کا محتاج ہوں میں ہر خیر کا تیری جانب سے محتاج ہوں بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ مصع علیہ السلام نے کیا مانگا اس وقت کے اندر تو دو چیزیں سیاہ کے کلام سے پورے قرآن کو آپ یعنی اس پورے واقعے کو دیکھیں ایک تو ان کی مسافرت ہے ایک تو ان کی یعنی یوں کہیں کہ وہ اجنبی ہیں اس شہر کے اندر ان کے پاس ٹھکانا نہیں ہے ان کے پاس گھر نہیں ہے پناہ نہیں ہے ان کے پاس وہاں سے نکلے ہیں مصر سے اس وجہ سے کہ وہاں پر وہ ان سے وہ بندہ قتل ہو گیا غلطی سے خطاً اور ایک طرح سے ایک درست کام کرتے ہوئے ایک مظلوم کو بچاتے ہوئے تو نکل آئے ہیں اور یہاں پر اب وہ بالکل تنہا ہے اور ان کے پاس کوئی پناہ نہیں ہے ان کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے ان کے پاس کوئی گھر نہیں ہے ان کے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر وہ جا کے رہ سکیں ایک یہ چیز اور بعض مفصرین کیونکہ اس کے بعد ان کے لیے دو کاموں کا بندوبست ہوتا ہے اس دعا کے فوراً بعد بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں پر انہوں نے اللہ جن شاہ سے نکاح کا سوال کیا اسی لیے اس آیت کو نکاح کے لیے اور رشتوں کے لیے بہت ہی مجرب کہا جاتا ہے دعا کے اندر کہ اس آیت کو جو بندہ پڑھے گا اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے بچیوں کے لیے تو اللہ جن شاہ اس کو اس کی برابری کا اور اس کی پسند کے اللہ تعالی رشتے عنایت فرمائیں گے تو انہوں نے کہا کہ ربی ان نلبا من خیر فقیر یہ دعا کی چھاؤں کے اندر آ کے بات بظائر ختم ہو گئی تھی لیکن بات ختم نہیں ہوئی بلکہ یہاں سے ایک بڑی لمبی بات شروع ہوئی اور بات یہ شروع ہوئی کہ جب وہ دونوں بچیاں گھر گئی ہیں انہوں نے وہاں جا کر اپنے والد کو بتایا کہ آج ہمارے پاس ایک صاحب ہم ہم اے, ایک کونے میں کھڑی ہوئی تھی اور بہت زیادہ رش تھا اور ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی تھیں کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کر ہم سے پوچھا اور ہم نے ان کو بتایا تو انہوں نے جا کر ہمارے جانور ہم سے لیے اور پانی پلایا اور لا کر ہمارے حوالے کر دیے تھوڑی دیر کے بعد فجا تمشی تھوڑی دیر کے بعد ایک لڑکی ان میں سے قرآن کے الفاظ دیکھیں کہ وہ موسا علیہ السلام کے پاس آئیں لیکن کیسے آئیں تمشی السطیا ساتھ چلتی ہوئی دو مطلب اس کے لیے ہیں مفسرین حیا کے ساتھ چلتی ہوئی موس علیہ السلام کے پاس آئیں ایک یہ کہ وہ باپر آتے ہوئے حیا ظاہر بات پردے کے بغیر حیا نہیں ہو سکتی اور دوسرا یہ کہ ان کی چال کے اندر بھی حیا تھی اس چال کے اندر اس چلنے کے اندر جو گھر سے باہر ہو رہی ہے اس میں ایک خاص قسم کی حیا تھی آ کر کہا کالت آ کر بولی ان ابی ابھی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں کا اجر ما لنا تاکہ آپ نے جو ہمارے, ہمارے جانور یہ شعیب علیہ السلام تھے جو اور ان کی بیٹی ہیں جن کے پاس آئیں تو یہ چلے گئے ان کو ٹھیک ہے فلما جا وہ یہ گئے اور انہوں نے اپنے ان کو پورا قصہ سنایا کہ میں کیسے یہاں پر آیا کہ میں مصر کا ہوں اور اس طرح ایک بندہ میں گیا تھا اور لڑائی ہو رہی تھی میں نے اس کو چھڑایا چھڑاتے ہوئے میں نے اس ظالم کو مکہ مارا وہ مر گیا اس کی وجہ سے پورا قصہ قصہ علیہ القصص پورا قصہ ان کو سنایا تو انہوں نے سارا قصہ سن کر شعیب علیہ السلام نے کہا قول لا تخف ڈریے مت دیکھیں ان کی یعنی بظاہر ان کی کیفیت وہ ہے جیسے کہ کسی علاقے سے کوئی بندہ مفرور ہو جاتا ہے سے ایک لڑکی بولی قالت ان دو میں سے ایک بولی یا ابتی استا ابا جان ان کو آپ ملازم رکھ سکتے ہیں ان ن من منسطر تلقی امین کیونکہ اگر آپ کسی کو ملازم رکھیں تو ملازم کے لیے جو صفت چاہیے وہ ان کے اندر بڑے بہتر طریقے کے ساتھ موجود ہے کہ یہ قوی بھی ہیں اور امین بھی ہیں قوی کا مطلب یہ ہے کہ طاقتور ہے اور امین کا مطلب یہ ہے کہ امانت دار ہے کس امانت کا ان بچیوں نے لڑکیوں نے مشاہدہ کیا تھا جس کی انہوں نے گواہی دی ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ کردار کی امانت ہے اور ورنہ اور ان کا کوئی معاملہ ان کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہوا تو کیسے کہا ہوگا کہ یہ کہ کہا کہ یہ امین ہے تو امین کا مطلب یہی ہے جس طرح قرآن نے کہا ہے کہ ایک امانت جو ہے وہ آنکھوں کی امانت خا عینت العین کہتا ہے آنکھوں کی خیانت آنکھوں کے غلط استعمال کو آنکھوں کی خیانت کہتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ امین ہے اور امانت دار ہیں اور قوی ہیں اس پر ان کے والد نے فرمایا اگلی بات جو آگے بڑھی وہ یہ تھی کہ قولت انی اریدین ان ان فمانیہ حجج تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں اس شرط کے اوپر کہ آپ میرے با اس کا مہر جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ اس کی میرے باغ کی آٹھ سال تک رکھوالی کریں گے ثمانیہ حجج یہاں سے بعض فقہ نے اس آیت سے یہ نقطہ نکالا ہے کہ حق مہر کے اندر کیش کے علاوہ سروسز بھی فراہم کی جا سکتی کیونکہ یہ تو کیش نہیں تھا سروسز کہا کہ آپ آٹھ سال تک میرا باغ ہے آپ اس کی نگہبانی کریں گے اور آپ اس کی کیا کہتے ہیں خیال رکھیں گے اس کا فعیل اتمم تعشر فمیت <عِندِك> اور اگر آپ نے آٹھ سال تو لازمی ہے اگر آپ نے دس سال کر دیے تو یہ آپ کی طرف سے ہوگا دو سال کا اضافہ آپ نے کر دیا تو یہ آپ کی جانب سے ہوگا میرا مطالبہ نہیں ہے تو اس پر انہوں نے ان اشوکتا علیہ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کے اوپر میں کوئی مشقت ڈالوں کوئی سختی ڈالوں کہ آپ دس سال لازم پورا کریں باقی دو سال آپ پر ہے باقی مجھے ان شاء اللہ آپ نیک بختوں میں سے پائیں گے نیک لوگوں میں سے پائیں گے یعنی شریف لوگوں میں سے پائیں گے میں آپ کو کسی بھی اعتبار سے تنگ نہیں کروں گا اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا بھائی ٹھیک ہے یہ میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ طے ہو گیا ائی مل اجلع قبئی تو فلاح کہا میری مرضی ہے کہ میں دونوں مدتوں میں سے کون سی پوری کرتا ہوں بس ٹھیک ہے آپ کے ساتھ میرا معاملہ طے ہو گیا جو آپ نے کہا مجھے آپ کی پیشکش منظور ہے باقی ہے میں آٹھ سال آپ کے باغ کی نگہبانی کروں یا دس سال کروں اس کو باق... یہ میری مرضی ہے واللہ اللہ علی ماں نقول وکیل اور اللہ جل شانہ کے اوپر بھروسہ ہے اس چیز کا جس کو ہم کہتے ہیں یہاں سے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ جل شانہ نے یہ باغ کی رکھوالی کروائی اور اس کے بعد جب وہ یہاں سے اپنے گھر والوں کو لے کر دوبارہ جا رہے تھے جو فوراً اگلی آیت آ رہی ہے کہ جب وہ فلما قدا موسل اجلا موسا نے وہ مدت پوری کی و سارا بھی اہل ہی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے آنا سم انجان بھی توری نارا تو ان کو کوہ تور کے پاس آگ کی آگ نظر آئی اور وہ جو آپ نے اردو کا مشہور محاورہ یا شعر سنا ہوگا کہ آگ لینے گئے تھے اور پیغمبری مل گئی وہ یہ والی جگہ گیا یہ آگ نظر آئی ہے ان کو اور یہاں پر وہ گئے اور وہاں ان کو گھر والوں نے کہا کہ کہ آپ بیٹھیں مجھے آگ نظر آئیے ہے آنس تو نہ آ تو میں جاتا ہوں میں لے کر آتا ہوں اور تاکہ تم لوگ اس سے سردی کا موسم تھا تس تاکہ تم تاپ سکو آگ سے اپنے آپ کو اور جب وہ وہاں پر پہنچے ہیں تو یہاں پر دخ سے آواز آئی ہے میں نے شجر دی ائیاں موسا انّی ان اللہ رب العالمین یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسا علیہ السلام کی جانب پہلی وہی ہے جو آسمانوں سے نازل ہوئی ہے اس میں یہ دو تین چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ سمجھنے کی بھی ہیں اور اپنی زندگی کے اندر اس کا اس کو بنانے کی بھی ایک یہ کہ امبیا علیہ مسلاط وسلام کے حالات قرآن نے چن چن کر وہ بیان کیے ہیں جس کے اندر ہمارے لیے غیر معمولی قسم کے سبق ہے۔ ایک بات جو اس میں ہمیں سارے قصے کے اندر اپنے الفاظ میں نظر آتی ہے پہلی بات یہ ہے کہ انبیاء کا توکل اور انبیاء کا کی امیدیں اور ان کی توقعات اور ان کی نگاہیں ہر وقت اللہ جل شاہر کی طرف ہوتی ہیں ان کو ایسا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک قوی اور مضبوط تعلق ہوتا ہے اپنے مسائل اپنی پریشانیاں اپنا خوف انسانی چیز ہے خوف بھی انسان کو آتا ہے آ, اس لیے ان کو شعیب نے کہا بھی یہ فلا تخف آپ ڈریے مت تو اس سے پتہ انسان ہے نبیوں پر بھی وہ کیفیات آتی ہیں جو انسانوں کے اوپر آتی ہیں اس سب قسم کی کیفیت میں یا اپنے پیچیدہ مسائل لایل حل قسم کے مسائل وہ مسائل جو حل نہیں ہو رہے ان سب میں نبی اللہ جل شانوں کی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ مانگتے ہیں اور ایسے اچھے الفاظ میں مانگتے ہیں وہ اتنے مختصر اور اتنے جامع اور معن الفاظ ہوتے ہیں کہ قرآن نے اس کو بین ہی ان کے الفاظ کو کوٹ کیا ہے اور وہ الفاظ اکثر وہ ہیں جو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو الہام اور وحی ہوتے تھے کہ ان الفاظ کے اندر اب تم مانگو جیسا کہ آدم علیہ السلام کی دوائر ربنا غلفنا ولم تخفر النا و ترناصری ایک جملہ ہے لیکن اس ایک جملے کے اندر پورا سب کچھ سنبھودیا اس لیے آج کل ہم ایک دنیا ٹی وی کے اوپر صبح پیا صبح آتا ہے اس کے اندر انہی قرآنی دعاؤں کے اوپر صرف مسلسل آیات لے رہے ہیں اس پر بات چل رہی ہے کہ صرف قرآن کے اندر جو دعائیں ہیں وہ دعائیں جو انبیاء کی زبانوں سے ہوئی ہیں نبیوں نے جو دعائیں کی ہیں وہ کون کون سی ہیں کہاں کہاں پر ہیں اور وہ کن واقعات کے درمیان کے اندر موجود ہیں ان کا سیاق و سباق کیا ہے کس طریقے کے ساتھ ان کو بیان کیا گیا ہے اس کو سمجھ کر اور اس کیونکہ دیکھیں دعا کا معاملہ ایسا ہے کہ دو ایک ہوتا ہے دعا پڑھنا اور ایک ہوتا ہے دعا مانگنا اس نے ان کے اندر بڑا فرق ہے دیکھیں ہمارے پاس بعض اوقات وظائف کی کتابیں ہوتی ہیں یا دعائیں ہم لکھ لیتے ہیں یا کچھ لوگوں نے اپنے پاس موبائل کے اندر سیو کی ہوئی ہوتی ہیں اس کو ہم پڑھتے ہیں اچھا پڑھتے ہوئے نہ ہمیں اس کا سیاق و سباق پتہ ہوتا ہے نہ ہمیں اس کے الفاظ کا تلفظ صحیح ہوتا ہے نہ ہمیں اس کا معنی آتا ہے اور نہ اس کی تاثیر سے ہم واقف ہوتے ہیں تو پھر بھی نہ پڑھنے سے تو پھر بھی بہتر ہے ظاہر بات ہے انسان دعا تو مانگ رہا ہوتا ہے لیکن دعا کی سب سے اعلیٰ ترین شکل یہ ہے کہ آپ کو اس دعا کے الفاظ پورے طور پر معلوم ہو اس کا مطلب کیا ہے اور اگر اس کا سیاق و سباق پتا ہوگا اور یہ پتا ہوگا کہ کس خاص موقع پر یہ کی گئی ہے جیسے کہ یونس علیہ السلام کی دعا اور وہ کن حالات کے اندر کی گئی یعنی ایک آدمی مچھلی کے پیٹ کے اندر ہو اور مچھلی کے پیٹ میں اس کو چالیس اور ان سے ایک ایسی چیز سرزد ہوئی ہے جو اللہ جل شاہوں کو پسند نہیں آئی ان کا اپنی قوم کو وہ تو یہ سمجھے تھے کہ اب میری قوم پر عذاب آ جانا چاہیے اور اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک میں ان کے درمیان ہوں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے کہ نبی جب تک قوم میں ہوتے ہیں اللہ عذاب نہیں بھیجتے تو ان کا خیال یہ تھا کہ اب مجھے اشارہ میں نے جب اللہ کو ان کی پوری بات کر دی اپنی قوم کی بتا دیا کہ اللہ اب یہ کیا ہے Uh, ہدایت سے ان کی میں مایوس ہو چکا ہوں یہ نہیں ہدایت لاتے اب ان کا یونس علیہ السلام کا خیال یہ تھا کہ اب مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے تاکہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آئے جیسے نو علیہ السلام نے دعا کی تھی لا کہ اب بھی راتا درآل کافری نے اللہ کا کوئی بھی گھر بستہ و مت چھوڑ تو پھر یہ پانی کو جوش آیا پوری دنیا کے اندر سیلاب آ گیا تو جب انہوں نے نو ساڑھے نو سو سال ان پر محنت کرنے کے بعد جب وہ سمجھے تھے کہ اب یہ لوگ مزید کوئی بندہ نہیں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو کبھی ایمان لے آئے گا میرے اوپر لیکن یونس علیہ السلام اس وجہ سے اپنی قوم سے نکل آئے باہر اللہ چل شان کی مرضی اور منشا یہ تھی کہ ابھی یونس نہ نکلتا اور جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو واضح طور پر نکلنے کا حکم نہ مل جاتا کہ اب آپ نکلے اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ سمجھنے کا فرق تھا جان بوجھ نکلے تھے اس پر ان کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈال دی مچھلی نے ان کو کھا لی وہاں انہوں نے وہ دعا کیے لا اللہ سبھان کا غالمین اور یہ وہ دعا تھی جن کو خاص طور پر سکھائی گئی تھی تو نبیوں کو دعائیں سکھائی گئی ہیں اور وہ نبیوں نے کی ہیں اور ان دعاؤں کے اوپر اللہ جلشن نے ان کے وہ بڑے بڑے مسائل فوراً حل کیے پھر ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نازل کر کے رہتی دنیا تک قیامت کی صبح تک آنے والے لوگوں کو اس کا سبق دیا کہ تم لوگ اس کو پڑھا کر اور یہ سب سے مجرب چیز ہے یہ سب سے زیادہ اوتھینٹک چیز ہے آج کل لوگ عجیب عجیب قسم کے بعض اوقات وظائف پڑھتے ہیں اس کا نہ قرآن میں ثبوت ہوتا ہے نہ اس کا کوئی حدیث میں ثبوت ہوتا ہے ٹھیک ہے وظیفے کے اگر الفاظ درست ہیں الفاظ سے مراد یہ کہ اس کی اس کے اندر کوئی چیز خلاف شرع نہیں ہے اور تو اس کو پڑھا جا سکتا ہے الفاظ کا درست ہونا ضروری ہے مثلا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کسی اور الفاظ میں بیان ہوئی ہے کسی نے اور طریقے سے جیسے دروش شریف کے سیکھے ہیں تو درو شریف حضور پر سلاۃ سلام کو کہتے ہیں وہ ایک تو ان الفاظ میں جو قرآن و سنت میں آئے ہیں اور کچھ ان الفاظ کے اندر جو قرآن و سنت میں نہیں ہیں لیکن پڑھے جا سکتے ہیں جیسے کوئی بندہ تعداد بڑھا دیتا ہے کہ اللہ کے رسول پر اتنا درود جتنے آسمان میں تارے ہیں یا اتنا درود جتنے زمین پر ریت کے ذرے ہیں یا اتنا درود جتنا دنیا کے اندر درخت ہے یا اتنے درود جتنے دنیا میں انسان ہیں تو اس میں کوئی حرض تو نہیں ہے اس طرح پڑھنے کے اندر اگرچہ افضل پھر بھی وہی ہوگا جو جس کے الفاظ بھی حدیث میں آئے ہوں وہ زیادہ افضل ہوگا ظاہر بات لیکن اس کو پڑھنا بھی جائز ہے کیونکہ اس کے مطلب میں کوئی غلط بات نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے لیکن جب دعا کی جائے تو سب سے اونچی دعا سب سے خاص قسم کی دعائیں وہ وہ ہیں جن کے الفاظ نبیوں کی زبانوں سے ادا ہوئے اور یہ یہ دعائیں قرآنی دعائیں ہیں اور یہ موقع کی مناسبت کے ساتھ ان کے مختلف مواقع پر ان کا یعنی ان کا اپنا اپنا محل ہے ان کی اپنی اپنی جگہ ہے جہاں پر یہ دعائیں کی جاتی ہے اس خاص کام کے لیے وہ خاص طور پر بہت زیادہ مجرب ہے حضرات صحابہ اس کے اندر بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے اب دیکھیں یہ جو غزوہ خندق ہوئی ہے یہ جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں یہ وہ غزوہ تھی جب پہلی دفعہ اہل مدینہ ایک نئی اسٹریٹجی کے تحت اس کو لڑ رہے تھے اور وہ یہ کہ انہوں نے کہا تھا ہم خندق بنائیں گے سلمان فارسی نے تجویز دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ خندق کھود لیں مدینہ کے اندر بیٹھ کے مقابلہ کرتے ہیں مدینہ کے اس طرف جو ہے پورے ایک سائیڈ پوری کی پوری جہاں سے وہ لوگ آئیں گے اس کی نہ خندق کھود اسی لیے جب ابو سفیان اس لشکر کو لے کر پہنچے اور ان کا سامنا خندق سے ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم عربوں کا طریقہ جنگ نہیں ہے ہمارے ہاں تو کبھی بھی خندق کھود کر جنگیں نہیں ہوئیں یہ تو عجم کی کوئی تجویز ہے اتنے ذہین آدمی تھے فوراً اور واقعی سلمان فارسی تو عرب نہیں تھے وہ تو فارس کے تھے تو یہ ہمارے ہاں کا اس طرح کی جنگ نہیں ہوتی یہ کس نے ان کو بتایا کہ یہ لشکر روکنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ خندق کھود کر یہ دوسری طرف ہو گئے ہم اس طرف ہیں تو یہ لوگ باہر آ کر بیٹھ گئے اور محاصرہ جو ہے وہ طویل ہوتا جا رہا تھا اب ظاہر بات ہے جب آپ خندق کے اندر ہیں شہر کے اندر خندق کھود کے اندر بیٹھے تو آپ بھی باہر نہیں نکل سکتے اور بے شمار ضروریات باہر کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں تو محاصرت طویل عورت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی بڑھ رہی تھی جتنا محاصرت طویل عورت اس عرصے میں انہوں نے خندق کو پاٹنے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی تو آپ نے ابھی بھی اگر آپ مدینہ شریف جائیں تو مدینہ منورہ میں ایک جگہ ہے جس کو زیارات کرنے والے لوگ اس میں جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں سبعہ مساجد سات مسجد جہاں پر یہ اب ان میں سے چار رہ گئی ہیں ایک زمانے میں سات تھیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر غزوہ خندق میں صحابہ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے تھے جہاں پر جہاں یہ لوگ تھے یہ جو یہ جو پہاڑ ہے جو آپ کو صبا مساجد آپ کو پہاڑ کے دامن میں نظر آتی ہے چھوٹا سا پہاڑ اتنا بڑا نہیں ہے اس پہاڑ کو کہتے ہیں جبل صلاح اب بھی یہی جبل صلاح کہلاتا ہے ادھر جس صحابی کا جہاں خیمہ تھا تو ترکوں نے اپنے زمانے کے اندر وہاں پر مسجد بنا دی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا وہاں نے مسجد بنا دی اور جہاں باقی صحابہ کا خیمہ تھا ہر ایک کے نام سے مسجد بنا دی دیتے اب وہاں دیکھیں گے تو وہاں نام لکھے ہوئے مسجد ابو بکر مسجد علی مسجد سلمان فارسی اور جہاں حضور کا خیمہ تھا اس کو مسجد فتح کہتے ہیں وہ جو سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا کر ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی یہاں حضور کا خیمہ تھا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب یہ محاصرہ طویل ہو گیا اور آپ کی پریشانی بڑھ گئی تو پیر کا دن تھا سوموار دعا فرمائی اللہ تعالیٰ سے اللہ ہماری نصرت فرما دشمن کے مقابلے میں کہتے ہیں پھر جب بدھ کا دن آیا تو زہر کی نماز کے بعد میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور جابر نے پوری منظر کشی کی ہے کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے ہاتھ عام طور دعا کے ہاتھ انسان کے یہاں ہوتے ہیں سینے کے سامنے تو کہا کہ آپ نے ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے اٹھاتے, اٹھاتے, اٹھاتے آپ کے ہاتھ اتنے اوپر ہو گئے فرماتے ہیں پیچھے بیٹھا تھا میں آپ کی بغلوں کی سفید پیچھے سے دیکھ رہا آپ کی چادر ڈھلک گئی اس زمانے میں آپ کو پتا ہی ہے کہ لباس جو ہوتا تھا وہ دو چادریں ہوتا تھیں سلے کپڑے کا لباس تو تھا نہیں اتنا زیادہ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ और یہ بدھ کا دن تھا اور اتنے میں, میں نے نے نبی پاک صلی اور ہم سب کو انتظار ہوا کہ وہی تو آ گئی ہے اللہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تو جب وحی کے آثار ختم ہوئے تو آپ کے چہرے کے اوپر ایک بڑی بشاشت اور مسکراہٹ آئی اور آپ نے کہا جبر امین آئے تھے اور سورت لے کر آئے ہیں ان نہ فتح نہ مبینہ کہ ہم نے آپ کے لئے فتح کو طے کر دی سور فتح جس جیسے کہ فرماتے ہیں یہ بدھ کا دن تھا اور زہر اور عصر کے درمیان کا وقت تھا کہتے ہیں اس کے بعد سے جب بھی مجھے کوئی مشکل کام درپیش ہوتا ہے مجھے کوئی مہم مسئلہ پیش آتا ہے تو میں بدھ کے دن کا انتظار کرتا ہوں اور بدھ کا دن جب آتا ہے تو میں اسی جگہ پر آتا ہوں جہاں حضور نے دعا کی تھی اسی مسجد فتح کے اندر جا میں مسجد نہیں تھی اس زمانے میں حضور کے خیمے کی جگہ بتائی انہوں نے جا خیمہ تھا میں ادھر آتا ہوں اور آ کر میں اسی حید کے اندر دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اپنے کاموں کے لیے اور جاوید نے فرمایا کہ جب بھی میں نے یہاں پر آکر کر دعا کی ہے تو اللہ جانوں نے میری دعا ہمیشہ قبول فرمائی اس سے پتہ چلتا ہے کہ امبیا علیہ السلات وسلام کی نقل کرنا کہ جیسے انہوں نے کیا ہے جن الفاظ میں جس طریقے سے جس موقع پر جس کام کے لیے تو اگر وہ کیا جائے اور اسی خیال سے کیا جائے کہ اللہ جان ہوں نے نبی کے اس کام کو کرنے کے لیے اس کو یہ دعا سکھائی کہ تمہارا یہ کام ہوگا تم یہ مانگو مجھ سے اس طریقے سے تو اللہ تعالی وہ سکھائی اور وہ اس کا کام ہو گیا میں بھی کروں گا تو اللہ تعالی میرا کام کر دے گا دعا کے لیے ایک شرط دعا کی قبولیت کے لیے یہ ہے کہ انسان جب دعا مانگے تو پوری یقین کے ساتھ مانگے اس کو اس بات کا یقین ہو کہ میری دعا قبول ہوگی اور اس کی توجہ مکمل اور کامل طور پہ اللہ جل شاہ کی طرف کسی اور طرف نہ اور کبھی اس میں عجلت نہ کرے یہ نہ کہے کہ اگر فرض کریں دعا میں تھوڑی تاخیر ہو گئی ہے تو اس پہ ایک دم خیال آئے کہ چونکہ میں گناہگار ہوں شاید میری دعا قبول نہیں ہوئی شاید یہ نہ کرے اللہ جل شاہ کے ساتھ دعا امبیا علیہ مصلاط والسلام بالکل ایسے حالات میں فرماتے ہیں کہ اسباب کی دنیا میں دور دور تک اس کا کوئی آثار نظر نہیں آ رہا تھا کسی بھی درجے کے طائف میں جو طائف والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا اور جو ظلم و ستم آپ نے پھر بھی یہ فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے بعد ایسے لوگ آئیں جو کہ جو کہ اسلام لے آئے اور جب اہل طائف آئے خاص وہ قبیلہ آیا جس کے لڑکوں نے آپ کو پتھر مارے تھے تو اس دن آپ اتنے خوش ہوئے اس بات کے اوپر اتنی مسرت کا اظہار کیا صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں پتہ تھا کہ آپ انتہائی منتظر ہیں ان اہل طائف کے کہ کب آتے ہیں اسلام لانے کے لیے فتح مکہ کے بعد آئے تھے وہ لوگ تو کہتے ہیں جب یہ لوگ آئے ان کا پہلا وفد آیا تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں یہ دوڑتے ہوئے آ رہے تھے ایک صحابی اسینا وگر صدیق مل گیا رستے میں کہا کہ کیوں کہاں بھاگ رہے ہیں کہا کہ اہل طائف آ رہے ہیں میں نے رستے میں دیکھ لیا یہ خوشخبری میں حضور کو سنانے کے لیے دوڑ رہا تو بگر صدیق نے کہا کہ اگر تم مجھے یہ مجھے دے دو یہ خوشخبری اور میں جا کے مجھے اجازت دے دو کہ میں جا کے حضور کو سنا دوں کیونکہ بہت خوش ہوں گے اس خبر سے تو اگر تم اجازت دو تو بجائے تم یہیں رک جاؤ اور مجھے اجازت دو میں جا کے حضور کو سنا دوں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ سنا دے جا کر حضرت بغیر صدیق نے بڑی تیزی کے ساتھ گیا اور حضور سے کہا کہ یارسول <تصفح> طائف والے آ گئے جن کے لیے آپ نے اس وقت کس ان... دیکھیں کس وقت کے اندر مانگا تھا ان کو اور کن حالات کے اندر مانگا تھا اور کیا طریقہ کتنی مشقت کے اندر تھے کہ آج بھی آپ لوگ اگر ذرا سا ہم اپنے اوپر تصور کریں کوئی آدمی بھی کہ کسی محلے کے لڑکے اور اس کے پیچھے لگ جائیں اور اس کو پتھر مار رہے ہوں اور وہ خون آلود ہو جائے اتنا خون آلود اس کے جسم سے خون نکلے کہ اس کے جوتے اس کے پاؤں میں پھنس جائیں اور اس کو کوئی ٹھکانا نہ ملے اور جب وہ کہیں پر لڑکھڑا کر گر جائے تو وہ جا کر اس کو کھڑا کریں اور پھر اس کو پتھر ماریں یا آج کوئی بھی آدمی اپنے اوپر ذرا سا اس کو قیاس کر لے تو اس کو خیال آ سکتا ہے کہ نبی کتنی سخت مشقتوں سے گزرتے ہیں لیکن اس وقت بھی کیا اللہ جل شاہ رو کہتے ہیں آسمانوں پر قحرام برپا ہو گیا فرشتے جو اترے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں طائف آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں نے پہاڑوں کے درمیان وادی ہے وادی طائف کہلاتی ہے اگر آپ اجازت دیں تو ان دونوں پہاڑوں کو یوں ملا کر ان کی چٹنی بنا دیں ان لوگوں کی آپ نے کہا کہ نہیں اللہ ہو سکتا ہے کہ ان کی اگلی نسلیں ایمان لیں یہ تو نہیں لائے یہ تو نہیں لاتے ان کا تو یہ معاملہ آگے ہو سکتا ہے ان کی نسلیں ایمان اور اگلی نسلیں ایمان لائیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ان میں سے کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے سیدنا ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ بھی طائف صحیح آئے تھے تفیل دوستی کہتے ہیں سب سے پہلے طفیل آئے تھے اور کہتے ہیں میں جب آیا اور حضور نے میرے منہ سے بات کی اور مجھے اسلام کی دعوت دی تو میں ان کی دعوت میں نے قبول کر لی میں نے کہا رسول اللہ میں جاتا ہوں اور اپنی قوم کو سم اپنی قوم کو یہ ای اپنی قوم کے سردار تھے میری بات انہوں نے کبھی نہیں ٹالی تو یہ گئے اور جا کر دن رات سفر کیا مکہ سے نکلے اپنی اونٹنی پر طائف پہنچے قوم کو جمع کیا اور جمع کر کے ان سے کہا کہ میں تو ایمان لیا یا ان کے اوپر تم لوگ بھی ایمان لیا تو قوم نے برا بھلا کہا کہ آپ آپ نے بہت غلط کام کیا اور ہم اس کے اندر آپ کے ساتھ نہیں دیں گے اور ہم یہ نہیں کریں گے ہم وہ نہیں کریں گے تو یہ بڑے ناراض ہوئے اور یہ چل پڑے اپنے ہاں سے دوبارہ مکہ آنے کے لیے دوبارہ اوٹری پر بیٹھے اور وہاں انتظار بھی نہیں کیا کہتے وہاں پر ان کے پیچھے سے ایک نو دس سال کے بچے نے یا آٹھ سال کے بچے نے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کو آواز دی گا کہ چچا قوم نے تو آپ کی بات نہیں مانی لیکن مجھے آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہے تو میں اس نبی پر ایمان لاتا ہوں مجھے اپنے ساتھ لے چلے تو وہ ان کو لے آئے تو یہ سید نبور رضی اللہ تعالیٰ انتہے اسی لیے وہ یہاں آ کر بھی ہمیشہ صفحہ کے چبوترے کے اوپر پڑے رہتے تھے ان کا گھر نہیں تھا یہاں پر اصل میں ایک دفعہ کسی صحابی نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنی زیادہ روایتیں کرتے ہیں آپ کو پتا سب سے زیادہ حدیث کی روایتیں ببو حریرہ سے آپ اتنی زیادہ روایتیں کرتے ہیں اور وہ صحابہ جو حضور کے ہمیشہ ساتھ رہے ہیں اور آپ سے پہلے کی ایمان لائے میں وہ اتنی روایتیں نہیں کرتے جتنی آپ کرتے ہیں تم کا کہ تم لوگوں کو تو پتہ ہے تم سب لوگ ایک کام ہوا کرتے تھے تم میں سے کچھ لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے کچھ لوگ تجارت کرتے تھے کچھ اور اپنے کام کاج کرتے تھے میرا تو کچھ نہیں تھا میں تو مجنبی کے اندر ہی رہتا تھا صفحہ کے چبوترے پہ پڑا رہتا تھا اور میرے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا تھا تو جب میں بے ہوش ہو کر بھوک کی وجہ سے گر کرتا تھا تو لوگ آتے تھے اور مجھے مرگی کا مریض سمجھتے تھے کہ شاید اسے مرگی کا دورہ پڑا اس میں پڑا ہوا ہے تو لوگ مرگی کا علاج کر رہے ہوتے تھے حالانکہ وہ کیا ہوتا تھا الجوڑ کہتے ہیں بھوک ہوتی تھی بھوک مرگی نہیں ہوتی تھی مجھے بھوک ہوتی تھی لیکن میں رہتا پھر بھی مسجد نبی کے اندر ہی تھا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکات اور سکنات کو نوٹ کرتا تھا دیکھتا تھا کہ آپ کیا فرما رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں اسی لیے سب سے زیادہ روایت حضب الح میں یہ رہا تھا کہ دعا امبیا کی دعائیں ایسے حالات میں کی جاتی ہیں جب ہوتی ہیں قرآن میں جب اس کے کوئی آثار بظاہر سامنے اس کے جو چیز انبیاء مانگ رہے ہوتے ہیں یا جنی توقع نظر نہیں اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے اسباب پیدا کر لیں اور یہی اللہ جن شانو ہم سے چاہتے ہیں تو یہ جو دعا ہے موسا علیہ السلام کی کہ جب وہ وہاں پہنچے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے نیکی کا ایک کام لے لیا سائے کے اندر آ کر اللہ تعالیٰ سے خیر کا سوال کیا ہے اور یہ لفظ خیر قرآن کے اندر اتنا ایک وسیع معنوں کے اندر لفظ ہے یہ مال کی فراوانی کو بھی کہتے ہیں اس سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ دعا جس آدمی کو مالی تنگی ہو مالی پریشانی ہو اس کے اوپر کوئی قرضہ ہو یا اس کو کسی قسم کی بھی تنگی محسوس ہو وہ یہ دعا کرے تو یہ خیر کے لفظ کے اندر یہ چیز داخل ہے کہ اللہ جل شاہ اس کو مالی اعتبار سے فراوانی نصیب فرمائیں گے ایسے ہی کسی کو رشتے کی نکاح کی طلب ہو تو وہ اگر یہ دعا کرے تو اللہ جل شاہ نو کی کیونکہ اس کے بعد مصع علیہ السلام کے یہ دونوں بندوبست ہوئے ہیں ان کو ٹھکانہ بھی ملا ہے اور ان کو جو ہے وہ رشتہ بھی ملا ہے اور اس کے بعد ان کو اس کے بعد پہ نبوت بھی ملی ہے جب ادھر سے نکل کر چلے ہیں تو اپنے گھر کی طرح یہ یہ اسی لیے یہاں پر ذکر کی جاتی ہے اس کو اسی یقین کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی طرف کامل توجہ کے ساتھ اور ان دعاؤں کو پورے قرآن کے اندر سے ڈھونڈ کر یاد کر لینا چاہیے جہاں جہاں پر بھی یہ ہے اس میں مغفرت کی دعائیں ہیں اپنے مردوں کے اوپر پڑھنے والی دعائیں ہیں مصیبت کے اندر جب انسان گرفتار ہو جائے تو اس کی دعا ہے اچھا اسی طرح جب انسان اپنے گناہوں سے پریشان ہو جائے تو اس کی دعا ہے مختلف اس کا اپنا ایک آ، آ، مختلف جگہوں کے اوپر مختلف مواقع کے اوپر ہے اور میں یہ چیز بار بار آپ سے عرض کی کہ اس کا اس کے الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھائے گئے یہ بالکل ایسے ہے جیسے دنیا کے اندر کوئی حاکم کسی آدمی کو جو جو لوگوں کو چیزیں دیتے ہیں کسی آدمی سے کہے کہ میرا نام اپلیکیشن لکھو اور ان الفاظ کے اندر لکھو الفاظ بھی خود بتا دے کہ ان الفاظ میں مجھ سے مانگو مجھ سے اپلیکیشن میں یہ الفاظ لکھو پھر میرے پاس لے آؤ تو تمہ میں تمہیں جو تم چاہتے ہو تمہیں میں دے دوں گا تو ایسے ہی ان دعاؤں کی حیثیت ہے اب اس کو چھوڑ کر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اتنی بڑی نعمت ملی ہوتی ہے ہم اس کو چھوڑ کر بعض اوقات اور اس پر عمل کرنے کی بجائے کتنے مارے مارے پھرتے ہیں کوئی کہاں جا رہا ہے کوئی کہاں جا رہا ہے کوئی کہاں جا رہا ہے اور حالانکہ اتنی اتنا بڑا ایک اللہ تعالی کا خزانہ اور اللہ تعالی کی طرف سے خصوصی عطا وہ ہمیں ہمارے گھروں کے اندر موجود ہوتی ہے ہمارے پاس موجود صرف کیا نہیں ہوتا اس کا علم نہیں ہوتا علم ہوتا ہے بعض اوقات اللہ تعالی معاف فرمائے یقین نہیں ہوتا یقین ایک اور چیز ہے یقین کا مطلب یہ یقین نہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ دعا اللہ تعالی نے سکھائی ہے یا نہیں قرآن میں یقین کیفیت کو کہتے ہیں اور کیفیت وہ یہ ہے کہ انسان کو یہ کیفیت ملنا کہ میں اللہ تعالیٰ سے جو مانگوں گا اس میں جو خیر ہوگی تو اللہ تعالیٰ مجھے ضرور عطا فرمائے گا اور اگر اللہ نے مجھے عطا نہیں فرمایا تو اس میں خیر نہیں ہوگی وہ میری خیر مجھے زیادہ سمجھتا ہے کتنا مطمئن ہو جاتا ہے انسان اس کے ساتھ کہ اگر مجھے مل گیا ہے تو میرے لیے باعث خیر ہے اور اللہ کی طرف سے اللہ ہی کا شکر گزار ہوں اگر نہیں ملا تو اس کا یقینی مطلب یہ ہے کہ میں نے تو مانگا تھا لیکن میرے لیے اس کے اندر کوئی خیر نہیں تھی اللہ جلشان ہو مجھے اس کا نعم البدل عطا فرمائے گی اس کے بدلے میں کوئی اور چیز عطا فرمائے گی میں نے پہلے بھی درس کے اندر عرض کیا تھا اس سے بات ختم کرتا ہوں کہ دعا کے بارے میں ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ یا تو دعا بین ہی قبول ہوتی ہے جیسے آپ نے مانگی ہے وہی کی وہی چیز آپ کو ملے گی جتنی بھی آپ سپیسیفائی کر کے مانگے یہ خاص چیز چاہیے وہ خاص چیز عطا ہو جاتی ہے بعض اوقات بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس میں ہماری خیر نہیں ہوتی ہمیں پتہ نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی بجائے اس کا نعم البدل عطا فرماتے ہیں کوئی اور چیز دیتے ہیں اور وہ اس سے ہزار درجے بہتر ہوتی ہے اور باعث خیر ہوتی ہے یا تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ وہ چیز تو نہیں دیتے کیونکہ اس میں خیر نہیں ہوتی اس کی بجائے کسی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں وہ دعا کا عوض ہو جاتی ہے انسان پر کوئی مصیبت آنی ہوتی ہے کوئی بیماری کوئی ایکسیڈنٹ کوئی پریشانی کوئی اور حادثہ کوئی اور چیز اس کو اس سے ٹال دیا جاتا ہے یہ تین باتیں اور اگر یہ بھی نہ ہو دنیا کے اندر تو چوتھا معاملہ جو اللہ دعا کے ساتھ کرتے ہیں لازمی کرتے ہیں وہ یہ کہ جو دعائیں انسان کی قبول نہیں ہوتی ان پر اس کو آخرت کے اندر اجر ادا فرماتے اور آخرت کے اندر پوری ہوتی حدیث میں آتا ہے کہ جب آخرت کا اجر ملنا شروع ہوگا انسان کو ان دعاؤں پر جو اس نے مانگی تھیں اور دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی تو بڑی حسرت کے ساتھ کہے گا کہ کاش دنیا کے اندر میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی آج ہی ہاں مجھے اس پر مل رہا اتنا اس کو اس کے گزر جب ملے گا تو اللہ تعالیٰ اتنے اس سے دیں گے اس کو راضی کریں گے کہ وہ یہ حسرت کرے گا اور افسوس کرے گا کہ کاش دنیا کے اندر میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی مجھے اس کا عبض آج ملے گا کیونکہ ظاہر بات ہے آخرت کے اندر جو ملتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ملتا ہے وہاں تو خاتمہ نہیں ہے اور وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے شائع نشان عطا فرماتے ہیں تو وہ انسان کو پسند آتا ہے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے ان شاء اللہ کوشش کریں گے کہ اگر موضوع کوئی والا بدل بھی گیا کسی اور موضوع پر بات ہوئی تو کوئی نہ کوئی ایک قرآنی دعا درمیان درمیان کے اندر بتائی جاتی رہے اور آپ کوشش کریں خواتین خاص طور پر کہ ان دعاؤں کو یاد کر لیں یہ سورہ قصص ہے اور سورہ قصص ہے بیسویں سپارے کے اندر اور یہ اس کی آیت نمبر تیئیس ہے 24 نمبر آیت اس چوبیس نمبر آیت کے اندر فقیر اللہ تعالیٰ ہر نو کی خیریں اور برکات ہم سب کو الحمد للہ ربنا ظلمنا انفسنا وئن لم تغفر لنا و ترحمنا من الخاسرین ربنا اغفر لنا ولی اخوان اللذین سبقونا بالایمان و في تجعل فی قلوبنا غلل للذین آمنوا ربنا انکا رؤوف الرحيم يا اللہ یا رحم الراحمین ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمیں صحیح سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ہمارا یہ کھٹا ہونا اور دین کی بات کہنا اور سننا یہ دونوں قبول فرما اور یا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما انبیاء علیہم الصلاۃ کی مبارک زبانوں سے جتنی بھی دعائیں ارشاد ہوئی ہیں یا اللہ ہم کو ان سب کو اسی طرح ان موقعوں کے اوپر کہنے کی توفیق بھی نصیب فرما اور اس کے اوپر اللہ تعالی یقین بھی نصیب فرما اس کے اوپر پختہ اور کامل یقین نصیب فرما یا اللہ ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما ہر قسم کے فتنوں سے دائیں سے بائیں سے ہر جانب سے حفاظت فرما یا اللہ یارحمرہ امین یاد الجلا القرام قرآن کے ساتھ ایک والانہ تعلق نصیب فرما اس کے ساتھ معنی کا مفہوم کا سمجھنے کا پڑھنے کا تلاوت کرنے کا عمل کرنے کا ہر لحاظ سے اس کتاب کو یا اللہ ہمارا امام بنا اور اس کتاب کو ہمارے آگے آگے چلا اور دنیا کے اندر بھی اس کو ہمارے ہماری نور اور ہدایت کا باعث بنا قبر کے اندر بھی اس کو ہمارے لیے ہدایت و نور کا باعث بنا اور یا اللہ آخرت کے اندر قرآن پاک کو ہمارے لیے شفیع بنا جس کی شفاعت کو تو قبول فرمائے یا اللہ یا رحمرحمین یا عدلجلالِ کرام جتنے لوگوں کے دلوں کے اندر جو جائز حاجات ہیں تو اس کو پورا فرما کچھ لوگوں نے اپنی پریشانیوں کا ذکر کیا ہے. یا اللہ ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرما رکاوٹوں کو دور فرما جنہیں مالی تنگی ہے یا اللہ ان کو فراخی نصیب فرما جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما جو اپنی اولاد کی طرف سے پریشان ہیں یا اللہ ان کو اپنی اولاد کی ٹھنڈک نصیب فرما ان کے تمام مسائل کو حل فرما تمام مسائل کو حل فرما سکون والی زندگیاں نصیب فرما اتحاد و اتفاق کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما وصل صلی اللہ تعالی عیل قلقی محمدی و علی و صحابی اجمعی و رحمتی